کیا انجیکشن لگانے ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مسجد ہزامے بیان میں یہ بتایا گیا کہ روزی کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں جائے گا مثال یوں دی گئی کہ جس طرح حالت روزہ میں سانپ کسی کو ڈس لے تو اس کا زہر پورے بدن میں پھیل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح انجیکشن اور ڈرپ سے بھی روزہ نہیں جائے گا اس میں اصل میں دو کال مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی ہمارے استاد گرامی بہت بڑے مفتی فقہ پر بہت گہری نظر وہ یہی قول کرتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن ابھی اس مسئلے میں بریلی شریف کے دار میں تحقیق ہوئی مرکزی جو دار الفتاح ابھی ایک نئے فتاوا مرکزی دارالفتا کا جو چھپا ہے اس میں یہی قول ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بعض میں مکرو ہے بعض میں ممانیت ہے تو اس اختلاف سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو افطار کے بعد انجیکشن لگوائیں یا سہری میں انجیکشن لگوائے لیکن یہ بریلی شریف سے جو اب نیا فتو چھپا اس میں یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ اور بات ہے کہ بچنا بہتر ہے